ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومursiduna ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم رب شرح لي شدري ويسر لي أمري وحل العقدة من الثاني يفطه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أمين يا رب العالمين ولا تقرب الزنات جنا کے نزدیک مت جاؤ انفاہش ہے یہ بے حیائی کا کام ہے وہ سا سبیلا اور انتہائی برا رستہ ہے اس کے ذمن میں اس کے سدے ذرائع کے سلسلے میں پردے پہ گفتگو ہوئی تھی کہ صرف زنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ وہ تمام چیزیں جو زنا کی طرف لے جاتی ہیں وہ تمام حرام اس میں جو بات عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پردہ جو ہے یہ کہ مولویوں کی اوپ نہیں ہے یہ مولویوں نے فرض نہیں کیا انہوں نے ضروری قرار نہیں دیا یہ کسی کی کسی پر بد اعتمادی کا سبب نہیں بلکہ یہ اللہ نے فرض کیا اور اس جمن میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی آدمی کو بیوی پر اعتبار نہ ہو تو اس لیے اس کو پردہ کرواتا ہے یا بی, بی شوہر سے یہ کہہ کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے یہ سوال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حضور سے کیا، نہ اللہ سے کیا اسی طور سے نماز جب فرض ہوئی روزہ فرض ہوا تو کبھی بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے مجھ پر اعتبار نہیں کہ میرا ایمان بنانے کے لیے روزے رکھوا رہے اور نمازیں مجھے تو معاف ہونی چاہیے جو حکم ہے وہ حکم ہے حالک یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ واقف ہے ہمارا اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور جس طرح نماز فرض کی گئی ہے اور ہمیں یہ ملی ہے ایک تسلسل کے ساتھ تواثر کے ساتھ صرف چوری نہیں پہنچی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور آج تک ہم وہ طریقہ لیے ہوئے اسی طرح صرف پردے کا حکم نازل نہیں ہوا پردہ کر کے دکھایا گیا اسی طرح صرف حج کا فرض نہیں بتایا گیا کہ یہ فرض کیا گیا بلکہ آپ نے فرمایا خزمنا مناسککم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو حضور نے حج کر کے سکھایا ایک مثال قائم کی ہے کسوا دیا ایک سیمپل دی اس جیون میں آج چند باتیں آت کرنی میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے منتقی دلائل پہ گفتگو کریں گے آپ دیکھیے ہر ملک کا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس ملک کے جتنے عوام ہوتے ہیں ان کو اپنی گھڑیاں اس اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رکھنی ہیں اسی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق عدالتیں کھلتی ہیں اسی ٹائم کے مطابق چھٹی ہوتی ہے دفاتر میں اسی ٹائم کے مطابق دیگر کام بھی ہوتے اور ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اسی کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے تابع ہوتے اور پھر سارے ملک اپنی گھڑیاں ملاتے ہیں جی ایم ٹی کے ساتھ مین ٹائم کے ساتھ اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو جہاز میں ہی ہم جب وہ ابھی گوادر کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اپنی گھڑیاں جو ہے وہ ایک گھنٹہ آگے کر لیتے اس لیے کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں اس وقت وہاں یہ بجا ہے اور آتے ہوئے جو کراچی سے اس طرف نکلتا فوراً ایک گھنٹہ پیچھے کر لیتے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے ایک گھنٹہ پیچھے ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آدمی رہ کر برطانیہ کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق عدالتوں میں بھی جائے اور دفاتر میں بھی جائے اور چھٹی بھی کرے برطانیہ میں جائے گا تو وہاں کے معیاری وقت کا پابند ہے پاکستان میں رہے گا تو پاکستان کے معیاری وقت کا پابند ہے اسی طرح ہر دین کے اندر ہر مذہب کے اندر ایک اسٹینڈرڈ شخصیت ہوتی ہے اور اس مذہب میں رہتے ہوئے اس اسٹینڈرڈ شخصیت جو ہے اس کا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کا اتباہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہو سکھ اور اتباہ حضور کا کرے یا ہو مسلمان اور اتباہ گرو نانے کا کرے کیا یہ ممکن ہے گرو نانے کا اتباہ کرنا تو سکھ ہونا پڑے گا پاکستان میں جا کر برطانیہ کا اسٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں چل سکتے اسلام میں لے کر تم تمہارے سٹینڈرڈ شخصیت لیڈی ڈیانا نہیں ہو سکتی عائشہ سیدھی کا ہی ہو سکتی وہ جانا تو دروازے کھلے جی بسم اللہ جاؤ عائشہ تو ڈیانا تم نہیں بنا سکتے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے معیار تبدیل نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے پکوڑے چلے گئے جلیبی والی دکان پر اب آپ نے چکی پتہ چلا میٹھی آپ اصرار کر رہے ہیں الوائی سے کہ اس میں مرچیں ڈالو بھائی تمہیں پکوڑے چاہیے نا تو پکوڑے کی دکان کھلی ہوئی وہاں جا کے پکوڑے کھا لو جلیبی میں تم مرچیں ڈلوا رہے ہو تمہیں لیڈی دے پسند ہے نا تو پکوڑے والی دکان پر جاؤ عائشہ کا پردہ جو اتارنے کی فکر کر رہے اگر اسلام میں رہنا ہے دو اور دو چار کی طرح واضح بات تو اسلام کی اسٹینڈرڈ شخصیت جس کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنی گھڑی کی سوئیاں اپنے کریکٹر کی سوئیاں صحیح کرنی پڑے گی وہ مردوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورتوں کے لیے حضور کی ازواج ہے یہ نفاق نہیں چلے گا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے بیوی تو بدلی نہیں بیوی میں مردانگی نہیں چلی قرآن پہ مردان چل جاتی ہے اس کو بدل دو بیوی نہیں بدلتی تو اسٹینڈرڈ شخصیت جو ہے جس کے مطابق ہمیں دیکھنا کہ ہم اس کے مطابق ہیں یا نہیں میں نے کہا کہ ہر مذہب کی اپنی ہے یہودیوں کے لیے حضرت موسا ہیں علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہماری اسٹینڈرڈ شخصیت نہیں ہے ہمیں اللہ نے کیا فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علام تمہارا ہے اور کہا فکتا بھی او مجھے فالو کرو اللہ تم سے محبت کرے ہم موسا علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن اتباہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ہماری اسٹینڈرڈ شخصیت نہیں حضور فرماتے آج موسا بھی ہوتا تو اس کی نجات بھی میرے تباہ میں گویا وہ تمام وہ میں نے کہا نا کہ تمام ممالک پھر جی ایم ٹی کے مطابق اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں بھائی ملک کی گھڑی بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا وہ گرینج مین ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیاں درست رکھتے ہیں تمام رسولوں کے لیے شخصیت کو نے جی ایم ٹی کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کی نجات بھی انہیں کو فالو کرتے۔ موسا کو بھی اپنی اپنے کریکٹر کی سوئیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے مطابق صحیح کرنی ہوگی تب نجات ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور ظہور ہوگا آپ تشریف لائیں گے واپس تو آپ اتباہ کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی رگم اس کے کیا اب نبی ہیں اور یہ ان کی پروموشن ہے ترقی ہے ان کی پہلے کس کا اعتباہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر نہیں آئے پہلے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابے تھے اب آئیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو ہے وہ تابے ہوں گے شریعت کے تابے دوبارہ ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام میں رہنا ہے تو اسلام کی معیاری شخصیت کو سامنے رکھ کے چلنا ہو آپ دوسروں کی مثالیں نہیں دے سکتے یہ بتائیں کہ حضور نے کیا کیا پردے کے معاملے میں مثال دینی ہے تو عائشہ صدیقہ حضرت زینب حضرت سلمہ کی دو انہوں نے کیسے کیا تمہارے دل ان سے بھی زیادہ صاف ہو گئے ایک تو ہو گئی یہ بات کہ اسلام میں رہ کر اسلام کی معیاری شخصیت کے مطابق آپ کو بنانا پڑے گا اللہ نے جو آپ کو اسوا دیا ہے جس کے مطابق بنانا ہے آپ نے اور قیامت کے دن تم ناپے جاؤ گے کس کے ساتھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں اور کہا جائے گا اپنے بوتھے دیکھو اور اپنے نبی کو دیکھو آئی یو لائک ہم میں نے تمہیں یاد کیا کر رہے ہیں اس وقت وہ دیا گیا اب دیکھیں میں اگر درزی کو دے کر آتا ہوں ایک ناپ اپنی کمیز کے لیے اس میں میرے بازو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوبیس سینٹی ہیں ٹھیک ہے نا میری جو بازو کا ناپ ہے وہ چوبیس سینٹی میں جب جاتا ہوں کپڑے لینے کے لیے تو بازو جو ہے وہ چالیس سینٹی بن گیا بھائی صاحب یہ کیا آپ نے وہ کہتا دیکھا جی اسلم صاحب کے بازو تو چالیس سینٹی ہے اور بھائی میں نے اپنی میں نے تمہیں جو سیمپل دیا تھا میں نے تمہیں جو نمونا دیا تھا اس کا ناپ کیا تھا وہ کہتا نہیں جی نئیم صاحب کے تو چتیس بھائی نئیم صاحب کو چھوڑو جو میں نے تمہیں دیا ناپ اس کو ناپو کتنا ہے تمہیں جو اللہ نے میار دیا وہ تو وہ تم کہتے ہو قاری عبد کی داڑھی کوئی نہیں ہے نا وہی بات تمہیں اللہ نے کاری عبد دیا تھا نمونہ ناپ کس کے ساتھ رہے ہو اپنے آپ کو قاری عبدال مسلمان تھا لیکن انسان تھا گناگار بھی ہو سکتا ہے اس کا طریقہ غلط بھی ہو سکتا ایون کے کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی انسان ہوتا ہے انسانی کمزوریاں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں عصمت صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم آپ اس لیے وہ معیار دیا گیا جس کے اندر غلطی خامی کوئی نہیں باقی جس کو بھی فالو کرو گا اس کے اندر خامیاں بھی ہیں ہر شخصیت کے اندر کڑپو ہے ہر شخصیت کے اندر خامیاں ہیں تو ایک تو ہوگئی یہ بات دوسری بات یہ ہوئی کہ عورت کو پردہ کرانا ہیومن رائٹس right کی خلاف ورزی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ٹھیک گویا پردہ اتارنا بےحجاب ہونا ہو کے بازار میں آنا یہ عورت کا حق ہے آپ کو پتہ ہے ایک گیم ہے کرکٹ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور دونوں ٹیموں کو ان پر چلنا ہوتا ہے مثلا کوئی بھی کپتان اپنی مرضی سے بال بدلی نہیں کر کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کو وہ شکایت کریں گے کہ جی بال پرانی ہو گئی ہے بال ٹیڑی ہو گئی ہے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کنسلٹ کریں گے وہ جو امپائرس ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ گیند بدلی کرنی ہے نہیں کرنی کیپٹن کا رائٹ نہیں ہے گیند بدلی کرنا خود سے نہیں کر سکتا پندرہ اوور تک کھلاڑیوں کو دائرے کے اندر کھڑا کرنا ہوگا تھا نہیں جی میں بیس اوور تک کھڑا رکھوں گا یا میں دس اوور تک کھڑا رکھوں گا ایسا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ تو انسانی کو خلاف ورزی ہو رہی ہے بھائی اگر گیم کے اندر آپ کو گیم کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر کھیلنا ہوگا ان قوانین کو توڑنا کسی کھلاڑی کا حق نہیں ہے تو کسی دین کے قوانین کو توڑنا بندے کا حق ہے دین کے اندر بھی کوئی شخصیت ایسی ہے جسے پوچھنا پڑتا کیسے کرنا ہے کیا کرنا اگر آپ ان گیارہ کھلاڑیوں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ کرکٹ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑیں اور آپ اس پر پابندی بھی لگا دیتے اور اتنے سالوں کے لیے اسے نکال بھی دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بنائے ہوئے رولز کی خلاف کی تو ہر دین کے اپنے رولز اینڈ ریگولشن بنائے ہوئے قوانین اور کسی آدمی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان کو توڑے کسی انسٹیٹیوشن کے قوانین کو توڑنا چاہے وہ ٹریفک ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ کوئی اور محکمہ ہو کسی اسکول کے قوانین کو توڑنا کسی کھیل کے قوانین کو توڑنا یہ کسی کا حق نہیں ہے وہ پہلے لکھ کے دیتا کہ میں اس ہاتھ سے دستبردار ہوتا ہوں میں رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کروں گا فون کے لیے جب درخواست اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا نا کہ میں اس سالات کے تمام قوانین کی پابندی کروں گا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ لکھ کر دے دیتے کہ میں نے اپنی مرضی ان دونوں کے حوالے کر میں ان دونوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کروں گا لیکن ہمارا المیا وہی ہے نا کہ ہم سے یہ لیا ہی نہیں گیا سہن ہمارے پیو نے کیے ہم اس لیے مسلمانوں کے پیو کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہمارا کوئی قصور نہیں مسلمان ہونے جیسے بکری کے گھر بکری پیدا ہوتی ہے مسلمان کے گھر میں مسلمان پیدا ہو رہا ہے سکھ کے گھر میں سکھ پیدا ہو رہا ہے ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہو رہا ہے نہ اس کا ہندو ہونے میں کوئی قصور ہے نہ ہمارا مسلمان ہونے میں کوئی کمال ہے اس لیے ہمیں ان قوانین کا خیال ہی کوئی نہیں اصولاً جب بھی ہمیں عقل و شعور حاصل ہوتا ہے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے مطالعہ کر کے پڑھ کے کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی سختیاں اس میں پردہ بھی کرنا پڑتا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے اس میں زکاط بھی دینی پڑتی ہے اس میں گرمیوں میں روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں ہمیں یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا اور اس کے بعد طے کر کے چلے سات پابندیاں دیکھنے کے بعد کلمہ پڑے کہ بھائی ہمیں منظور ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی مرضی سبمٹ کی ہم ان کے قوانین کی پابندی کریں گے اپنی مرضی کی پابندی نہیں کریں گے جو سبمٹ نہیں کرتا یہ وہ مسلمان یہ منافق ہے وہ سکھ ہوتا تو بھی کوئی اثر نہیں اس کا کیریکٹر بالکل یہی ہوتا جیسا کہ وہ مسلمان ہے تو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ایک جماعت تھی ہماری تو اس میں میں اکثر ان کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ وہ جب کوئی باہر سے مہمان آتا تھا تو وہ تعارف کروایا کرتے تھے نا پوری جماعت کا تو کہا کرتے تھے یہ ہمارے نازم اطلاعات ہیں یہ ہمارے نازم اعلیٰ یہ ہمارے جو ہے وہ نازم مالیات ہیں اور آخر میں کہا کرتے تھے یہ ہمارے امیر ہیں اور پھر ساتھ ایک جملہ وہ اور کہا کرتے تھے کہ امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلتا ہے یعنی میں سکھ ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں مرضی میری چلے گی یہ اسلام کے اندر نہیں مسلمان وہی ہے جو اپنی مرضی چھوڑ ماں کانے موم والا مومنا نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا نہ کوئی عورت مومن ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے پرسنل معاملات کے لیے اللہ رسول کو پراپسی نہ دے دے جنرل پاور آف نہ دے دے ذرا سا بھی بچا کر کوئی آپشن رکھا ہے تو مسلمان نہیں ہو چور چور ماں قان عام رسول و امرن اللہ میں صلی اللہ رسول جس نے اللہ اس کے رسول کی نا فرمانی کی ان کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑا جو وہ فرماتا ہے تل کا اللہ فلا تو دعا یہ اللہ کے قوانین ہیں ان کو مت توڑو تو جو مرضی نہیں چھوڑتا میں نے کہا وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں یا عیسائی مرضی میری چلے گی لہٰذا وہ عیسائی ہوتا تو بھی یہی کریکٹر ہو مسلمان ہے تو بھی وہی عالم کیا کمی ہے اس میں شراب بھی پی رہا ہے سود بھی کھا رہا ہے جناب بھی کر رہا ہے صرف یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اگر کرو کلمہ پڑھ کے کرو تو پھر معاف ہو جائے گا حالانکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ حرام ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی شراب حرام ہوتی ہے بغیر کلمہ پڑھے آرام نہیں ہوتی یہ کافروں پر آرام نہیں تو کسی کو بھی نہ کسی کھیل کے توڑنے کا کوئی ادھیکار ہے کوئی رائٹ کہ اس کے رائٹ متاثر ہو رہے ہوں کہ دیکھیں نا جی ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ گیند بدلی نہیں کرنے دیتے اسی طرح کسی کو کسی دین کے قوانین توڑنے کا بھی کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا جی یہ انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر یہ کیا ہماری مرضی تو نہ کرنے کی اور یہ کروا رہے ہیں بھائی اگر آپ نے اس گیم میں رہنا ہے اس دین میں رہنا ہے تو آپ کو پابندی کرنی پڑے گی اور کروانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں میچ ریفری ہوتا ہے امپائر ہوتا ہے یہاں امام ہوتا ہے ایک مسجد کا ایک ملک کا امام ہوتا ہے ذمہ داری کہ وہ رولس اینڈ ریگولیشن کی پابندی کروائے قوانین کی پابندی کروائے پھر اس سارے کھیل کے پیچھے کون اس کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کرتا چلو آج بھی یہ بات آئی ہے آج کے میں نے تو غلط نیوز میں پڑھی رضا ربانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ پردے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ چھٹی کلاس سے اوپر پردہ کروایا جائے گا اور حلف نامہ لیا جائے گا بچیوں سے کہ اسکول کے بعد بھی تم جا کے یا کالج کے بعد بھی جا کے پردہ کرو گی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو لاگو کر دیا گیا تو دیہات کی عورتیں جو ہے وہ کیسے کام کر سکیں گی جبکہ وہ مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کام کرتی آپ دیکھیں رضا ربانی صاحب ایٹوکیٹ ہے میرے خیال پڑھا لکھا بندہ اور کتنی جیلوں والی بات کی اس بندے اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ابو جہل جو تھا وہ انپڑھ نہیں تھا وہ, وہ شخصیت تھی جس کے ایمان لانے کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں اللہ سے کچھ نہ کچھ تو تھا نا اس کی شخصیت کے اندر ابو جہل وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاہل ہو جسے کہتے ہیں پڑھے لکھے جائل بھائی بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھیتوں میں دہات کی عورت کام کر رہی ہے نا کوئی کنسن ملے گی تو اس کو ملے گی نا وہ جو سرخی پاؤڈر ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے چالی مار میں پھر رہی ہے اس کو تو ملے گی دہات کی عورتوں کا حساب ان کے سرکمسٹینس کے ساتھ ہوگا یہ ایسا ہی ہے جیسے میں یہ کہوں فلاں صاحب بڑے غریب ہیں بے روزگار ہیں جناب میرے بچوں کی فیس معاف کر بھائی اگر وہ بے روزگار ہے تو فیس بھی اسی کے بچوں کی معاف ہوگی نا تمہارے یا کوئی یہ کہہ کہ جی فلاں صاحب بیمار ہے میں تیمم کر لوں کیا بھائی بیمار ہوا ہے تو تیمم کی چھوٹ بھی اسی کو ملے گی تو کیوں کر لے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جو جن حالات میں ہے چھوٹ ملے گی تو ان کو ملے گی دیہات کی عورت جن حالات میں ہے ان حالات کے مطابق اگر کوئی چھوٹ ملنی ہے تو اس کو ملنی شہر والی کو تو نہیں ملے اور اسلام کے اندر انسان کے احوال کے مطابق اسے چھوٹ ملتی بھی رہتی کہا جاتا ہے کہ جی اس سے اگر میں نے پردہ کر لیا عورت کہتی ہے اگر میں نے پردہ کر لیا تو دیہات کی عورتیں کام کیسے کر سکیں گی یہ وہ مسئلہ ہے جس کا حل کسی کے پاس یعنی یہ اے سی کو ڈی سی بنا رہی ہیں دیہات کی عورت کام کرتی ہے پسینے میں لت پت ہوتی ہے گوبر تھاپتی ہے مہینوں نہانا نصیب نہیں ہوتا وہ صبح شام کلون مار کے سڑکوں پر نہیں گھومتی وہ جن حالات میں ہے اس کی جواب دے اس کو کرنی اللہ کے سامنے کو پتا ہے وزو فرض ہے لیکن جب پانی نہ ملے حالات ایسے ہو تو کیا ہو جاتا پردہ فرض ہے لیکن اگر وہ نہیں کر سکتی کچھ حالات کی وجہ سے تو اپنے حالات کی جواب دے وہ ہے تم نہیں یہی حال صاحب کے ربانی صاحب بل اسی کو کوٹ کر دیا انہوں نے, کہ دیہات میں عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ کام کرتی وہ کیسے کام کریں بھائی اس نے دیہات کی عورتوں پر فرض نہیں کیا کالج کی لڑکیوں پر کیا ہے. پھر آگے چلیے کہا جاتا کہ یہ تعلیم کے دشمن عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے یعنی جب تک لڑکا اور لڑکی ایک ڈیسک پر نہ بیٹھ کے پڑھیں ان کے نزدیک تعلیم ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کا ملنا بھی ان کے نزدیک تعلیم کا پریکٹیکل حصہ ہے عورتوں کی الگ یونیورسٹیاں نہیں ہو سکتی الگ کالجز نہیں ہو سکتے الگ اسکول نہیں, نہیں ہو سکتے کیا بات کرو بناؤ جب یہ نافذ ہوگا تو تم کو بنانے پڑیں گے مکس تعلیم کے یہ دشمن ہیں الگ تعلیم کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو خواتین کو کون دیکھے اور لیڈی ٹیچرز نہیں ہوں گی تو بچیوں کو کون پڑھائے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے عورتوں کے بینکس الگ ہونے چاہیے وہاں کاؤنٹرز پہ بھی عورتیں ہونی چاہیے ان کی جو کسٹمرز ہیں وہ بھی عورتیں ہونی چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے یہاں ہر شعبے میں خواتین کا کاؤنٹر بنائیں ریلوے اسٹیشن پر بھی خواتین کا کاؤنٹر بننا چاہیے لیکن تعلیم سے کوئی رشمی نہیں یہ سارا کھیل کس کا ہے یہ سارا کھیل سرمایہ دار کا سرمایہ دار صرف سرمایہ دار ہوتا ہے نہ وہ ہندو ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا ہے نہ وہ عیسائی ہوتا ہے نہ وہ یہودی ہوتا ہے اس کا مذہب صرف سرمایہ داری کیپیٹلزم ایک گلوبل دین بن گیا زہرا پاکستانی سرمایہ دار اس پر میڈ ان پاکستان کی مور لگی ہوئی ہے پنجابی بولتا ہوگا اردو بولتا ہوگا پشتو بولتا ہوگا ہے پاکستانی اوریجنل اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو ساتھ مسلمان بھی لکھا ہوا ہوگا لیکن اس کا اصلی مذہب پریکٹیکل مذہب سرمایہ داری پاکستانی سرمایہ دار ہے تو پاکستانی عورت ننگی کرے گا برطانیہ کا سرمایہ دار ہے تو برطانیہ کی عورت کو ننگا کرے گا اسے پیسے سے مطلب اس کا مذہب مطلب پیسہ ہے لہذا یہ سارے اندر سے ایک ہے آپ کسی پاکستانی اخبار کے جو مالکان ہیں جائیے ان سے کہ خدا کے لیے آپ نے جو بے حیائی پھیلا دی اور اخباروں کے اندر آپ رنگین صفحات دیتے ہیں اور فواہشہ عورتوں کو ماڈل بنا کر ہماری لڑکیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے باز آ جائیے کتنا پیسہ چاہیے آپ آپ کی ساتھ نسلوں تک وہ پیسہ کافی ہے لیکن ہوس مرتی تو نہیں جتنا بھی ہو جائے یہ سرمایہ دار لے کر آیا ہے خواتین کو بازار میں پیسہ کمانے کے لیے دس فلس کے بلیڈ کے لیے وہ عورت کو لے کر آتا ہے ٹوتھ ہے تو عورت صابن ہے تو عورت بلیڈ ہے تو عورت فگریٹ ہے تو عورت عورت کو بازاری چیز بنا دی ہے سرمایہ دار اور اس عورت کی ایسی مت ماری ہے سرمایہ دار نے کہ وہ اس میں عزت سمجھتی اس نے میار تبدیل کر دیا ہے میار دے دیا وہ ماڈل جو ماڈل گل وہ معیار ہوگا ہماری بچیوں وہ بھی اخبارات میں دیکھتی ہیں ٹی وی پہ دیکھتی ہیں تو ان کے صبر میں بھی یہ تا, کسی دن مجھے بھی اتنی پروجیکشن ملے گا آسا سے دیگر ضلع تلان حضور کی دیگر ازواج جو ہے وہ تا... کی سازش پاکستانی ہو ہندوستانی ہو وہ برطانیہ کا ہو یہ سارا کیپیٹلسٹ جو ہے وہ عورت کو لے کر آئے اور اس کے نتائج کیا ہیں عورت کو یہ گھر سے باہر لے آئے پیسہ کمانے کے آفس چلانا اٹریکٹ کرنا ہے تو سپر مارکیٹ پہ عورت کو لا کر دی آپ دیکھیں عورت کی مت انہوں نے کیسے ماری جسے اقبال نے کہا کہ سلاطین ملوکیت کی آنکھوں میں وہ جادو ہے کہ خود رخیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخشے غلام کے دل میں یہ غلامی کی تمنا پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے غلام بناؤ خدا کے لیے آؤ عورت کی مت ماری گئی ہے گھر میں بیٹھ کے اگر اسے کھانا کھانا تعلیم یافتہ عورت تو گھر میں بیٹھنا کہتی ہے پھر تعلیم میں نے کیوں حاصل کی تھی بچوں کی تربیت کرنا شوہر کی خبرداری رکھنا اسے گھر میں سکون دینا وہ سمجھتی ہے کہ یہ تو جائد عورت کا کام ہے میں نے تعلیم کیوں حاصل کی تھی اس کا مطلب ہے کہ میں نے تعلیم تیرے لیے حاصل نہیں کی میں نے تعلیم کسی اور کام کے لیے حاصل کی تھی کس لیے حاصل کی گھر میں جو عورت پانچ چھ بچوں کو کھانا کھلاتی ہے پانچ چھ میں نے بہت زیادہ کہہ دیا آج کل تو اس پہ بھی ڈنڈا لے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک ساخ ہو جائے اور ایک بسر ہو جائے سس سال وہ گھر دیکھتے ہیں سس سہرا کوئی نہ ہو لڑکا چڑا ہو کہتے ہیں نا جی بہن ہے نہ کوئی ننا ہوگی نہ ساس سہرا ہے ہماری لڑکی موج کرے اچھا وہ اگر ان دو چار کو کھلاتی ہے تو کہتے ہیں جی اور انہوں نے ان گھر میں بند کر دی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عورت بڑی تنگ ہے کیا کرو اسے اسے پی آئی ایم ای لے آپ تین سو آدمی کو کھانا کھلاتی ہے برتن ان کے اٹھاتی ہے ان کے ناز اٹھاتی ہے یہ ذرا پین کلر دینا جی وہ پانی کا گلاس دینا جی دورتی گرتی ہے اس کے حکم ساڑھے تین سو کو آتے ہوئے ساڑھے تین سو کو جاتے ہوئے سات سو ہو گئے. اور اگر لمبے دور پہ جاگیا نیو یارک سے تو ایک ہفتے کے بعد واپسی ہوتی ہے رستے وہ ویگن سروس ہوتی ہے سواریاں اتارتے چڑھاتے جاتے ایک ہفتے کے بعد پلٹ کر وہ آتی ہے کتنے سوک اس نے کھانا کھلایا اور پھر بھی کہتی ہے میں سوک تھی دماغ تین ساڑھے تین چو کو کھلانا آسان ہے یا تین چار کو کھلانا آسان ہے ہر قسم کی نگاہیں پڑتی ہوں تو کیا بات ہے اگر اسٹیورڈ میل اسٹیورڈ آپ کو کھانا سرو کرے تو گرا پھنس جاتا ہے آپ اندر نہیں جاتا کیا بات ہے کیوں چاہیے عورت پتا چلا کہ میل تو سارے ختم ہو گئے جی لڑکا رہی کوئی نہیں سوسائٹی میں بے روزگار لادا عورتیں ہم باہر لے کر ہیں لڑکے تو ڈگریاں جلا رہے ہیں سڑک پر وہ گھر سے عورت کو نکال کے باہر تو لے آیا لیکن جہاں سے عورت نکلی ہے وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا اور وہ خلا عورت ہی پر کر سکتی تھی وہاں مرد نہیں جا سکتی بات سمجھ لگی آپ کو جہاں عورت آئی ہے اس نے ایک مرد کو بے روزگار کر دیا ہے جہاں سے نکل کے آئیے ایسا ہوتا یہ جہاں آ ہے تو مرد وہاں چلا جاتا چلیے ایک سائیکل ہو جاتا بے روزگاری نہ ہوتی جہاں سے وہ نکلی ہے وہاں کوئی عورت ہی جا سکتی ہے مرد تو نہیں نہ جا سکتا اور عورت کو وہاں جانے نہیں دیتی دوسری شادی نہیں کر دیتے یہ بھی انسانی خود حقوق کے خلاف دی ہے خود بھی گھر سے نکل آئی ہے. چار تھکا ماندہ ہارا گھر آیا ہے اسے گھر سے کسی اچھے سلوک کی توقع ہے کوئی میری جرادے اتارے کوئی میرے پاؤں دبائے کوئی مجھے ویلکم کہے کوئی ہنس کے بلائے اور یہ پی آئی میں ہاں ہنس کے اتنا ہنس کے آئی ہے کہ او ڈی لے کر ایکسٹرا ہنس کر آئی ہے وہاں دار آتی ہے تو بوٹھا چڑھا ہوا ہو تھکی ہوئی ہوتی ہے وہ تو رکھتا ہے کوئی ہنس کے بلا یہ کہتی ہے مجھے کوئی ہس کے بلا وہ کہتے ہیں مجھے ناشتہ کرا تو کہتی ہے مجھے ناشتہ کرا میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی مار دو تو کہتا ہے نا میں باہر سے کام کر کے آیا ہوں ذرا روپ ڈالتا ہے نا بیوی بھی کہتی ہے تھکا آ رہا ہے چلو اس کی کوئی خدمت کرو تو وہ بھی تو تھکی آ رہی ہے کہ میں کام کر کے نہیں آئی گھر تباہ ہو گئے گھر تباہ ہو گئے یوروپی انہیں یہ نتیجہ بھگتا ہے عورت کو گھر سے نکال کے لایا گھر کا نیوکلس مرد نہیں عورت گھر کا مرکز گھر بنا جاتا ہے کس کے گرد عورت کے گرد لازہ آپ دیکھیں جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں چاہے آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہوں بہت بڑے سرمایہ دار ہوں آپ کبھی بھی فیملی نہیں گلے جاتے آپ جو شادی کر کے لاتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ داخل کرتے اس میں الگ لکھا ہوتا ہے ہیڈ آف دی فیملی اب آپ کا نام دیکھا جائے اب فیملی بنی ہے کہ فیملی نہیں شادی کرے گا تو فیملی بنے گا ہیڈ آف دی فیملی نہیں وہ فیملی کوئی تو گھر کس کے گرد بنا جاتا عورت آتی ہے تو گھر بننا شروع ہوتا ہیڈ آف دی فیملی شور ہو گیا نیچے اس کا ایک ہنسا آ جاتا اس کی بیوی ہے ریلیشن کیا جی ہیڈ دی فیملی کے ساتھ وائف پھر بچہ ہو گیا پھر اسے چلا چلتا تو گھر کا فیملی کا مرکز کیا ہے نیوکلیس کیا ہے عورت نکل آئی تو گھر ڈہ گیا نا یورپ کے گھرانے ڈہ گئے اکبر الہ آبادی کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں لکھناؤ کی ایک مشہور طوائب تھی گوہر بائی اس نے کہیں کسی محفل میں مولانا سے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس نے عرض کیا کہ مولانا سنا ہے آپ بہت اچھے شعر کہتے ہیں سب کے بارے میں آپ کہتے رہتے ہیں کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ فرمائیے تو اکبر الہ آبادی نے ایک بدی شعر کا کہتے ہیں ہے کون خوش نصیب آج گہر کے سوا گہر بھائی ہے کون خوش نصیب آج گہر کے سوا اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے شوہر کے سوا یار کے پاس سب کچھ ہے لیکن بیٹے کے پاس باپ کوئی نہیں بغیر باپ کے اور بیوی کے پاس شور کوئی نہیں ہے تڑپتی اور بھٹکتی بدرو کی طرح مر گئی ہے ٹنل کے اندر وہ وہ چاہتا ہے یہی اشر ہمارے یہاں بھی وہ تین سال کے بعد کلیم کرتی ہے عمران خان پر کہ یہ میرے بچی, بچی کا بات پہلے کوئی پتہ نہیں وہاں سب لگی اور ان کے معاشرے میں یہ بری بات نہیں فخر سے کہتی ہے فلاں کا بچہ میرے پاس تم ان جیسا بن سکتی ہو کبھی نہیں کتنی بھی گر جاؤ تم اتنی نہیں گر سکتی تو جو گندگی کھا نہیں سکتی اس کی بو کیوں سونگتی دیکھیے اخلاقی ویلیوز جو ہیں مورل ویلیوز اخلاقی اقدار سرمایہ دار ان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ اخلاقی ویلیوز سرمایہ دار کی سب سے بڑی دشمن ہے آج اسلام کو کیوں ساری دنیا نے اپنا ہدف بنا لیا ہے اخلاقی ویلیوز سرمایہ دار کی روزی پر لات مارتی اخلاقی ویلیوز یہ کہتی ہیں کہ شراب پینا حرام ہے شراب ٹھیک چیز نہیں ہے اور شراب خانوں پر ان کی کمائی ہے اخلاقی ویلیوز کہتی ہیں یہ گندی فلمیں ناجائز ہیں وہ گندی فلموں سے کماتے ہیں تو دشمنی ہو گئی کہ نہیں ہوگی اخلاقی اقدار چاہے وہ کرشچینٹی کی ہوں یا اسلام کی ہوں یا کسی اور مذہب کی ہوں وہ ان کا دشمن ہے اور مذہب کی بات یہ کہ اخلاقی ویلیوز اس وقت تقریباً صرف اسلام کے اندر ایگزٹ کرتی اس کی بچی ہوئی باقی سب عیسائیت کا انہوں نے بیڑا کر کے رکھ دیا دیکھ نا مرد سے مرد کی شادی کے لیے چرچ انہوں نے بنا دی باقاعدہ نکار رجسٹر ہوتا کچھ باقی رہ گئی ہے اخلاقی ویلیوز عیسائیت کے اندر لہذا اس وقت ساری دنیا کا نشانہ یہ ہے کہ یہ اسلام ہماری کمائی کا دشمن ہے اس کے اندر رفلیکسو ویلیوز ہیں ہم عورت کو لاتے کمائی کے لیے یہ عورت چھپاتا ہے چھپاتا ہے تو ہماری روزی برباد کرتا ہے لہذا دنیا میں کہیں بھی پردہ شروع ہو جائے ان کے یہاں ووائلہ شروع ہو جائے افغانستان کے اندر عورت پردہ کر لیتی تو ان کے پیٹ میں کیوں درد ہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا روکے گا نہیں افغانستان سے پاکستان والے بھی متاثر ہو جائیں گے لہذا یہ معاملہ آگے بڑھتا چلے گا لپ جی ایون ہندی بٹ وہی روکو اس پر سے مارلو ویلیوز جو ہیں ان کی دشمنی ان کے ساتھ اور کبھی بھی کمونزم جو ہے وہ سرمایہ دار کا دشمن نہیں رہا اخلاقی ویلیوز کے ساتھ وہ بھی اسی طرح شراب پیتے تھے کمسٹ بھی اسی طرح شراب پیتے تھے وہ بھی شراب پیتے کے اندر شراب تو آرام نہیں تھی بلکہ تو انہوں نے وہ بنائی تھی جس کی بھوکی ہوتی تھی وڈ کا پی ہوئی بھی ہو تو پتا نہیں چلتا تھا کہ پی ہوئی نہیں لہذا اسلام اس وقت فیس کر رہا ہے اور اسلام کے سپائی کون ہے اسلام کی طرف سے کون فیس کرے گا ان کی تو ساری دنیا لگی بھی ہمارے یہاں انہوں نے کینڈل گارڈن سکول کھولے ہیں فلاں فلاں اسکول کھولے ہیں وہاں تربیت یہی دی جاتی کالجز یونیورسٹیوں کی برانچیں کھول ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں مکس کی جاتی تاکہ ان کی اخلاقی جو اخبار ہیں ان کو برباد کیا جائے کلچر ان کا برباد کیا ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کی بنیادوں کے اندر انہوں نے ڈائنامکس لگا دیے تو ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے ہم اس کے سپاہی ہیں آج اگر تلوار کی جنگ نہیں ہے تو یہ جنگ ہمیں بالکل معذرت خانہ انداز نہیں اپنانا ہمیں آگے بار کے کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے مسلمان کے لیے اسلام کے قوانین کی پابندی ضروری ہے یہ ممکن نہیں ہے اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے ایمان کلمہ ہے اسلام اس کلمے کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں اب یورپ تو برباد ہو گیا بس ذرا سا دھکے کی ضرورت ہے اور آئندہ آپ بیس تیس سالوں کے اندر بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا یورپ اور باقاعدہ کے یہاں ڈبیٹ شروع ہو گئی ہیں کہ مادیت مٹیریلزم پر ہم نے اتنا زور دے دیا کہ اخلاق کی رہی ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور کسی کو کسی کام سے روکنے کا کوئی سباب باقی نہیں بچا لہذا اب دوبارہ سپریجل جو ہے وہ بیس پہ کام ہونا چاہیے اور روحانیت کی طرف بھی معاشرے کو لے کے جانا چاہیے اب ان میں یہ چیز شروع ہو گئی کہ اس چیز کی کمی ہو گئی ہمارے کرائم جتنے بڑھ گئے ان کے بس جب دولت مقصد بن گئی ہے تو دولت کے لیے جو چاہے جو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساس جو ہے بیٹی بانج ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں بچہ پیدا کرنے کی تو ساس کہتی ہے ڈونٹ ویری میں تمہارا بچہ پیدا کر کے دے دیتی ہوں اس نے داماد سے بچہ پیدا کیا اور بیٹی کو ادیاتن پیش کر بڑے بڑے ٹیبلوٹ پہ, پہ, پہ ان کی وہ تصویریں آئی اور وہ ہینڈ اوور ٹیک اوور سیریمنی ہوئی کیا ہے؟ گندگی اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری ہم بھی لے لیں آپ دوبلہ پن دیکھے کہتے کہ دنیا میں ایڈز پھیل رہا ہے ایڈز غربت کی وجہ سے پھیلا ہے بھائی آدمی روٹی نہ کھائے دو ٹائم تو ایڈز ہو جاتا ہے اچھا اسے چکن ٹکا نہ ملے پیاز کے ساتھ روٹی کھا لے چٹنی کے ساتھ کھا لے تو ایڈز ہو جاتا ہے کہیں بھی ایڈز کے سوباب میں یہ کوئی نہیں لکھا ہو کہ بھوک سے ایڈ ہو جاتا ہے سے ایڈز ہوتا ہے جنسی تخالت وہ اختلاف ہو تو پیدا ہوتا ہے جنسی اختلاف کو روکنے کے لیے قرآن نے جو نسخہ دیا وہ یہ ہے کہ یہ پیٹرول اور پانی آگ اور پیٹرول جو ہے یہ ہائیلی انفلیمیبل ہے اسے دور رکھو آپ دیکھتے نا جس ٹینکر کے اندر پیٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہائیلی انفلیمیبل فاصلہ برقرار رکھیں کبھی بھی اس ٹینکر کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش بات کریں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مرد ہائیلی انفلمیبل ہے کہ نزدیک مسئلہ لاگ آپ دیکھیں ازانیہ از تو ازانی زانیہ عورت اور زانی مرد پہلے عورت کا ذکر کیا زنا کا انیشیٹو ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے جب چوری کا ذکر کیا فرمایا میں وسطارے کو وسطارے کا پور مرد اور پیور عورت وہاں مرد پہلے ہے چوری اکثر و بشتر جو ہے وہ مرد کرتے ہیں عورت کرے گی تو کسی قسم کے ایکسٹرا حالات ہوں گے غیر معمولی حالات میں وہ کرے گی ادر وائز مرد چوری کرتا ہے لیکن جب زنا کی بات ہوئی تو فرمایا ازانی از تو بزانی بز انیشیٹو زنا کا حوصلہ افزائی تیلی کون دکھاتا ہے انفلمیبل ایکسپلوسو کو عورت میں نے کہا تھا کہ عورت با آیا ہو اسلام کی قیود اور حدود کے مطابق اس نے پردہ کیا ہوا ہو تو بڑے سے بڑا بدماش اس کی ہمت نہیں پڑتی عورت پر آوازہ کسنے کی اور میں نے کہا تھا کہ عورت غریبان پکڑے نا اس بدماش کا تو پیشاب خطا ہو جاتا اتنا جلال ہے عورت کے اندر لیکن جب عورت ہی ڈھیلی اور نکلی اسی کام کے لیے ہو شکار پھنسانے کے لیے تو شکاری بھی تو بیٹھے انیشیٹو کس کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی طرف لہذا کہا گیا اس کو الگ رکھو اور آپ دیکھیں اسلامی ممالک کے اندر ایڈ کی شرح بہت کم جو آئی بھی ہے وہ جو پیٹ بھرے لوگ ہیں عیاش لوگ جو عیاشی کرنے جاتے ہیں باہر ٹورز پر وہ جو کسی نے کہا تھا کہ سدھاریں شیخ کا دیکھو ہم انگلستان جائیں گے وہ ہم انگلستان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے وہ جو خدا کی شان دیکھنے جاتے وہ بیماری لے کر آتے تو اسلام جب اس کے لیے علاج بتاتا ہے ایڈ سے بچنے کے لیے تو کہتے ہیں نانا یہ نہیں کرنا یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے کہ ول سگریٹ کا آپ نے اشتہار دے دیا اور جب اشتہار کی اٹریکشن جو ہے وہ پوری آپ نے کرائی اور آپ نے کہا بی اے پارٹ آف اٹ آپ بھی اسی طرح بنے اور آپ میں کہا کہ تباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے گزارتے صحت نفاق نہیں ہے بالکل وہی سوٹتا ہے ایک طرف کہنا ہے انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے جب اس سے بچنے کا طریقہ اسلام بتا رہا ہے تو کہہ لو کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی دوگلا پن ہوا تو یورپ تو تباہ آمد. ہو گیا ہے اسے پتا ہے کہ یہ جو مورل ویلیوز ہیں اس کا ایک بہت بڑا خزانہ اسلام کے پاس اس لیے کہ ان کے اندر ابھی وہ باقی ہیں گری بھی ہیں انہوں نے گرائی بھی ہے نقب بھی لگائی ہے لیکن الحمدللہ اتارا ہوگا تو پلستر اتارا ہوگا ابھی بنیادیں باقی لہذا اس سے انہیں ڈر لگتا اور وہ کہتے ہیں جی یہ آپ بھی لیں یہ بے پردگی بے حیائی بدکاری آپ بھی لیں وہ آیا کسی چچا کے پاس مہمان وہ چچا نے پڑے ہوئے تھے مالٹے کھٹے اس نے شغل کے لیے وہ کاٹ کے آٹھ دس ڈھیر لگا دیا وہ بتیجے کے آگے بھتیجے نے کھانا شروع کیا تو بہرے بہت کٹے ہو تھوڑی دیر دیکھتا رہا پھر انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ڈیر ہے ختم کیسے ہوگا آنکھوں سے بھی پانی جا رہا ہے ناک سے بھی پانی جا رہا ہے تو گلا سنگار کے لگا چاچا تھی کھاؤ نا چاچا نے کہا نا پتھر تو کھا تزمان ہے اب یورپ والوں کو آنکھوں سے پانی جا رہا ہے ناک سے پانی پہ رہا ہے گلا پکڑا اور ہمیں کہتے چاچا تھی کھاؤ نا نہیں جی یہ ہم نہیں کھاتے یہ آپ ہی کا تو اسٹکچر تباہ ہمارا ان کا متم نظر ہے اس کے لیے ایجنٹ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ مت سمجھیں کہ انسانیت کے درد میں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ بڑی بڑی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں یہ فلاں بخاری اور فلاں جلانی اور فلاں جہانگیر جو ہے یسما جہانگیر اور اسما جلانی بہت بھاری تنخواہیں لیتی جو ان کے ایجنٹ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عورت کے حقوق کے نام پر ان کی عورت کو باہر تو معاشرے میں جب بھی زنا کی سزا نافذ ہوگی سنسار کرنے والی تو پردہ لازمی پہلے کرانا پردہ نہیں ہوگا تو سنسار کی سزا بھی نافذ نہیں ہوگی امر فاروق رض تعلق کے دور میں جب قید سالی تھی تو آپ نے ہاتھ کی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا لوگ مجبور وہ عیاشی کے طور پر نہیں چوری کر رہے سروائو کرنے کے لیے چوری کر رہے لہذا آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کی بیس جو تھی اس کی اثر جو تھی وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں موجود ایک سال تھے وہ گلاموں کو کھانا بہت کم دیا کرتے تھے ان کا غلام چوری میں پکڑا گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ اس کے مالک کو کوڑے مارو اسے چھوڑ دیں میں تو بھوکا تھا اور اس کو ڈانٹا آپ نے کہا کہ تیرے اوپر حد نافذ ہو گیا اگر تیرا غلام آئندہ بھوکا رہا اور بھوک کی وجہ سے اس نے چوری کی عورتوں کو آپ اس طرح کھلا چو اور مردوں کو سنسار کرنا شروع کر تو دو چار مہینے میں ختم ہو جائے گی قوم اللہ ہے اللہ اس کے لیے سب سے پہلے پردہ ہو پردہ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بھی کوئی نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ سنسار ہوئے ہیں وہ اپنے اعتراف پر سنسار بہت کم کوئی شہادت اس قسم کی اس لیے کہ اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ اتنا ٹف ہے اتنا سخت ہے چار گواہ کوئی کیسے لے کر آئے اگر کہیں جنا ہو رہا ہے تو وہ اتنا تھوڑا انتظار کریں گے آپ جائیے وہاں سے چار گواہ پکڑ کر لے آئیے کبھی بھی نہیں ایسا اس کے لیے پھر شرط جو رکھی ہے فرمایا کہ تمہیں ان دونوں پر ترس نہ آئے جن کو سزا ہو رہی ہے ولا یا خوش کم بہم راسا دین اللہ اللہ کے دین کی حدود کے قائم کرنے میں تمہیں ان دونوں پر ترس نہیں آنا چاہیے ان کنتوں میں نون بلّہ ولی اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے تو مراد کیا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ تم کیا سمجھ رہے ہو ترس تو اس پر آتا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہو ناجائز ہو رہا ترس اس پر آتا ہے نا تو کیا سمجھتے اللہ ظلم کرتا ہے اللہ تو کہتا ان اللہ وسقال اگر رائے کے دانے کے برابر تم نہیں کرتا اے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اگر اللہ پر ایمان ہے تو ان پر طرف نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ اللہ ان کو اصل میں اس بڑے عذاب سے بچانے کی کوشش و لا اور آخرت کے دن پر اگر تمہارا ایمان ہے اس کی سزا پر ایمان ہے تو یہ سزا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مر تو جائیں گے وہاں لا یم تو فی حا ولا جان ہی نہیں نکلے گی منتیں کریں گے جان نکال لیا خود اللہ رب رب سے کہا ہمارا معاملہ چکا دے ہماری جان نکال دے کہا نہ کو ماں کے سون تم پڑے رہو مرنے والی بات تو مرنا تو رہنا اگلی بات فرمائی من آزاد مومنوں کا ایک گروہ ایک بڑی جماعت آ کے اس عذاب کو دیکھے اس سزا کو, کو دیکھے یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک کوٹھی میں لے جاؤ اور مار کے پھر اسے اس کی لاش جو وہ رسا کے حوالے کر دیں نہیں ڈاکٹر سامنے دکھایا دیکھ کر دس ہزار آدمی جنا سے بچ جائے یہ اچھا ہے یا دس خود سنچار ہو جائے سزا کو دے کر اگر لوگ تائب ہو جائیں تو اسلام نے دو آدمیوں کو مار کے دس ہزار کو بچا لیا آپ دیکھیں جب وہاں اسلام کی اس ایک شت پر عمل شروع ہوا تھا جیل کے اندر جو سزا موت کے قیدی تھے دیگر قیدی ان کو اکٹھا کر کے سامنے لٹکایا جاتا تھا ایک دو کیسز ہوئے اس کے بعد پھر یہ انسانی کوک والوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا بڑے بڑے بدماشوں کے پیشاب خطا ہو گئے تھے پیشاب نکل گئے تھے جناب علی اور دل کے دورے پڑ گئے تھے جنہوں نے خود قتل کیا ہوئے تھے جب کسی کو لٹکتے دیکھا تو بچار نکل گئے اخباروں پہ دیکھا جب اب چڑھ رہے ہیں اب وہ توبہ کر رہے ہیں اب معافی ہی مانگ رہے ہیں تو جنہوں نے قتل کے ارادے کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی یار بڑی داڈی موت تو اگر دیکھ کر آدمی عبرت پکڑ لے ایک آدمی جل رہا اسے دیکھ کر بہت سے آدمی پرہیز کریں آگ سے تو یہ بہتر ہے یا سارے جل جائیں بعد میں انہیں عبرت حاصل ہو تو فائدہ کیا ہوگا اسلام بچانا چاہتا ہے مارنا نہیں چاہتا لازا کہتا ہے سارے اکٹھے ہو کے دیکھیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پہلا پتھر گواہ ہی مارے گواہ موقع پر ہونے چاہیے نتیجہ کیا ہو جاولا صاحب کے زمانے میں جب یہ حدود کا معاملہ چلا تھا تو یہاں سے ڈاکٹر تنتاوی بہت بڑے اسکالر ہیں ان کے تو انہیں بلایا گیا پاکستان ان کی رائے لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ضانی کو مارنا مقصود ہے تو شوٹنگ پتھر سے کیا مارنا ہے اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی اس کو مارنا ہے تو آپ گولی سے مار دیں آپ اندازہ کرے کہ اسلام کا مقصد اس کو مارنا ہوتا تو تلواریں نہیں تھی حضور کے زمانے میں تلوار سے نہیں مروایا جا سکتا تھا پتھروں سے کیوں مروایا جائے مولانا مفتی محدود رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں سی ایم ایس میں داخل تھے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا صبح کے اخبارات میں بڑی ہیڈنگ کے ساتھ آگیا کہ ڈاکٹر تنتاوی نے کہا کہ سنسار ضروری نہیں ہے آپ اس کو گولی سے بھی مار سکتے انہوں نے میسج بھیجا ڈاکٹر تنتاوی کو کہ ان سے کہیں کہ مجھے مل کر جائے. گئے وہ ملے ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے آج کے اخبارات میں کہا ہاں میں نے تو اسلام تو مارنا چاہتا ہے تو اسے مارتے مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ اسلام مارنا نہیں چاہتا اسلام بچانا چاہتا اسے دیکھو بھائی ایک آدمی سامنے کمر تک مٹی میں دفن ہے اسے پتھر مارے جا رہے ہیں ایک پتھر لگتا ہے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اس کی ہبت کرنگین تیرا اس کا وہ تڑپنا اس کا چیخنا چلانا دے کر وہ جو جیلی گواہ تھا جھوٹا گواہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی کوڑے کھا لوں گا اس بندے کو بچا لوں وہ کہتا جی کہ میں نے جھوٹی گواہی سزا سسپینڈ ہو گئی اب اس ایک کو نہیں باقی تین گواہوں کو بھی اسی اَسی کوڑے لگیں گے ایک کے پر چڑے میں نے جھوٹ بولا باقی تین کو بھی لاد کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جھوٹا گواہ بننا پسند نہیں کرے گا مسلم تین سچے گواہ آپ کو مل رہے ہیں سچے گواہ جنہوں نے دیکھا ہے اتنا ہوتے ہوئے چوتھا آپ دو نمبر کا ڈال رہے ہیں تو ان تینوں کو بھی پتا ہوگا بھائی اس نے تو کہہ دینا وہاں سورتیں حال دے کے میں نے جھوٹھی دی ہے اسی کوڑے ہمیں بھی پڑ جائیں گے لادا کہ سرکار نہیں چوتھا بھی سچا ہوگا تو ہم دیں گے اچھا وہ ڈالا ہوا تھا تو کہہ گا کہ جی میں نے جھوٹی گواہی دی اس بندے کو چھوڑ دیں اب مولانا نے کہا کہ اس آدمی کے اعتراف پر اس آدمی کو نکال دیا جائے گا سزا سسپینڈ ہو جائے گی لیکن جو تیری بچائی ہوئی دو بتائی ہوئی گولی ہے وہ اگر اس کو لگ گئی فائرنگ اسکواڈ نے اس کو شوٹ کر دیا بعد میں اس گواہ نے کہا میں نے جھوٹی گواہ دی تھی تو آپ تم اسے بچا سکتے ہو آپ اس کے اعتراف کے بعد وہ نہیں بچے گا لیکن ہاں اگر سنسار کی سزا لیے کہا کہ گواہ سے پہلی لال میں موجود ہوں اور پارا پتھر گواہ مارے تاکہ اگر ان میں کوئی دو نمبر ہے تو اس کا زمین سامنے دیکھ ایک انسان کو انسان کے اندر ایک خاص چشمہ ہے خاص بٹن ہے جو کسی کی ہاصورتحال دیکھ کے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ خود بخود دبتا ہے جو ماحول سے دبتا ہے مثلا آپ کشتی دیکھ رہے ہیں ریسلنگ دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ریسلنگ دیکھنا جائز ہے اس کو ایک طرف رکھے میں وہ جس وقت پیگمیٹک سورت الگ وہ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ جو دونوں کشتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے رشتے دار کو ہی نہیں لگتے ہوتے جس کے ساتھ زفری زیادتی کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے نا سہتا نا دوسرے پر ایکشن بناتے ہیں نا آپ آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بھی اگر وہاں ہوں تو چاہے مار کھا لوں لیکن سو ماروں یہ خاص سورت ہے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اور ڈرامہ کر رہی ہے تاثے نہیں ہے اس نے رونے کے لیکن اس روتی کو آنسو آتے ہیں نا آپ یہ نہیں میں کہتے دارا نہ جائز دیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو روتے دیکھ کر اس کی عزت قسمت لٹتے دیکھ کر کپڑے پھٹے دیکھ کر آپ کو غصہ آیا پسیدہ آیا آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی چیزیں سن کر یہ ایک ماحول کا اسی لیے کہا گیا کہنا جس طرح یہاں تمہاری آنکھوں سے آنسوں نکلا ہے نا ہمیں تمہیں پتا یہ اور ڈرامہ کر رہی ہے اور ہے بھی ہندو اور لیکن آنسو نکل آئے ہیں اسی طرح جب جنا کے محول میں آدمی جاتا ہے تو پھر وہ سارے جذبات نکل آتے فٹ تو اس ماحول کے اندر جب وہ دیکھے تو خون بہ رہا ہے ایک آدمی کا اور صرف میری گواہی کی وجہ سے یہ جا رہا ہے اس طرح برے طریقے سے مارا جا رہا ہے تو وہ فوراً اعتراف کر لے گا میں نے جھوٹ بولا تو اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے عبرت بھی ہوگی بجمے کو کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ اور وہ بندہ بھی بچ گیا اور اگر کوئی دو نمبر گواہ تھا تو وہ ٹوٹے تو اتنی سخت سب اگر رکھی گئی تو اس کے ساتھ کچھ چرائے بھی ہوگی آپ دیکھے نا جب بھی آپ پیٹرول پمپ میں گستے ہیں تو بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ پلیز سوئچ آف یور کار دیکھا ہوتا نا نو no سموکنگ فلاں کریں فلاں کریں آپ کے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو میں تو سگریٹ پینے لگاؤں انسانی حقوق کا مطلب کیا ہے انسانی حقوق کا تعین کون کرے گا ہر معاشرہ اپنے یہاں کے ماحول کے مطابق انسانی حقوق کا تعین کرتا ہے میں نے کہا نا ان کے یہاں مرد کو مرد سے شادی کرنے کا حق ہے یہ ہیومن رائٹ right ہے ان کا جو حیوانوں کا بھی نہیں ہے لہٰذا یہ ہیومن رائٹ right ہے صرف انسان کو وہ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے بلا بلے سے نہیں کرتا کتا کتے سے نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ او کا کل انعام میں بل